بقرب ہوں قال قول ال پھر اسے مہمانوں کو پیش کیا ابراہیم نے کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں